آج چودہ سو بیالیس ہجری جماعت کی انتیسو تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری وسرہ کی کتاب دعوت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسوے نقطے میں جاری ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دروس کو جاری رکھنے کے سلسلے میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ان دروس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے برکت ڈال دے ساتھیوں سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان دروس کو امت مسلمہ کے لیے نافع فائدہ مند اور قابل عمل بنائے گزشتہ سبق میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے جو عجیب عسکری کارنامہ کر دکھایا تھا اس کا تذکرہ کیا جائے گا یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محمد ثانی نے جو کارنامہ انسانیت کے سامنے پیش کیا یہ ایک ایسا کارنامہ تھا کہ آج تک کسی اور نے اس طرح کا عظیم کارنامہ نہیں کیا ہے اور شاید کہ کوئی کر سکے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے کارنامے ہیں جنہیں کفار چھپاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بیان کریں تاکہ ہماری نسل اور ہماری اولاد کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم کتنی عظیم امت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس عظیم امت میں عظیم عظیم رجال کار اور شخصیات گزری ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے خشکی کے راستے سے اور بحری راستے سے دونوں طرف سے حملوں کا جو آغاز کیا تو قسطینیہ کا جو شاہ تھا سربراہ تھا قسطنطین اس نے یورپی ممالک سے امداد طلب کی یورپی ممالک نے اس کی امداد کی خصوصی طور پر جنیوا والوں نے باقاعدہ ایک بحری بیڑا قسطنطینیا کی حفاظت کے لیے روانہ کیا جنیوا سے آنے والے اس بحری بیڑے کا عثمانی بحری بیڑے نے بہت سخت مقابلہ کیا لیکن جنیوا کے بحری بیڑے نے عثمانیوں کو شکست دی اور وہ بندرگاہ میں آگے تک چلے گئے جب ان کی کشتیاں بندرگاہ کی طرف چلی گئی تو یقائق ایک بہت بڑی یکل قسم کی زنجیر نظر آئی جس نے عثمانی کشتیوں کو روک لیا اور اس طرح عثمانی مجاہدین صلیبیوں کا تعاقب نہ کر سکے نیز صلیبیوں کو بھی نئی کمک اور تازہ دم فوجی دستے دستیاب ہو گئے چھ اپریل کو جو محاصرہ شروع ہوا تھا وہ جاری ہے چوبیس مئی کے دن سلطان محمد فاتح نے ایک عجیب منصوبے پر کام شروع کیا یہی وہ منصوبہ ہے جس پر دنیا اسلام اور دنیا کفر آج تک انگشت بدنداں ہے حیران ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محمد ثانی کے دل و دماغ میں یہ منصوبہ کیسے آیا یہ ایمان کا معجزہ ہے میرے بھائیو جب انسان اللہ جل جلال پر سو فیصد ایمان رکھے یقین محکم رکھے اور امیر اور معمورین کے درمیان سو فیصد اطاعت کی فضا ہو تو ایسے کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں ورنہ محمد فاتح رحمہ اللہ بھی ہماری ہی طرح کے ایک دو پاؤں اور دو ہاتھ والے انسان تھے کوئی جن یا بھوت نہیں تھے محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے خشکی پر کشتیاں چلانے کا ارادہ کیا بظاہر مذہق خیز سا منصوبہ ہے نا شاید سننے والوں میں سے بعض نے پیٹ پیچھے مذاق بھی اڑایا ہو لیکن سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی اپنی دھن کے پکے تھے انہوں نے بڑے بڑے درختوں کو کٹوانا شروع کیا اور درختوں کے تختے تیار کروائے پھر ان تختوں پر تیل کی ایک پٹی چڑھائی گئی پھر ان تختوں کو جوڑ کر ان پر روغنی پٹی چڑھائی گئی تاکہ کشتیاں اس تیل پر پسل کر دوسری طرف جا سکے میرے بھائیو اگر یہ چند سو میٹر کی بات ہوتی تو شاید ہم بھی کہتے کہ کارنامے تو ہم بھی انجام دے سکتے ہیں لیکن آپ پر واضح ہو کہ یہ دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے دس کلومیٹر کا پہاڑی راستہ ہے میرے بھائی اترائی چڑھائی اور ڈھلوان ان سب سے ان کشتیوں نے گزرنا ہے اللہ جنت الفردوس میں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اعلی مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ محروم نہ فرمائے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے ستر کشتیوں کو دس کلومیٹر میٹر تک خشکی پر چلایا ستر کشتیاں اپنے ساز و سامان سمیت اپنے توپ و تفنگ سمیت وہ جو بھاری برکم توپے تھیں ان سب کو لے کر دوسری طرف اتر گئی صرف ایک رات میں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کے اب جب صبح ہوئی ہے قسطنتینیا کے محصورین نے ایک عجب تماشا دیکھا کہ جہاں سے کوئی و گمان بھی نہیں تھا وہاں سے عثمانی فوجیں آ چکی ہیں اب سلطان نے بیس چمادہ اولا آٹھ سو ستاون ہجری انتیس مئی چودہ سو ترپن عیسوی کو اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حملہ شروع کیا جائے یہ تاریخ ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے ابار اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان تقاتلون تو قاتل کہ آپ جو کافروں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں نا یہ آپ اپنے اعمال کی برکت سے لڑتے ہیں توپوتفنگ ٹیکنالوجی کی برکت سے نہیں ورنہ امریکہ کی ٹیکنالوجی کے سامنے طالبان کی کیا حیثیت چاہے افغانستان کے طالبان ہو یا پاکستان کے طالبان ہو یا پوری دنیا کے طالبان ہو جتنے بھی مجاہدین ہیں انہیں یا طالبان کہا جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں دہشت گرد کہا جاتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ مجاہدین اگر پٹی سر پر باندھ لیتے ہیں تو یہ طالبان ہوتے ہیں اور اگر اپنے چہرے پر باندھ لیتے ہیں تو یہ القاعدہ والے ہوتے ہیں چنانچہ جنگ سے پہلے اچھے اعمال کا طریقہ یہ صرف صالحین میں موجود رہا ہے اور ہمیں بھی اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے جب بھی ہم تشکیل میں جاتے ہیں جنگ میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اس سے ہماری جنگ نتیجہ خیز ہو جاتی ہے اور اس میں بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں بیس جمع کی رات یعنی انتیس مئی کی رات عثمانی مجاہدین نے اپنے خیموں کے سامنے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے پوری رات وہ اللہ جل جلال کی تسبیح و تکبیر میں مصروف رہے ان کے علماء پورے لشکر میں گھومتے پھرتے رہے ان کو اللہ کی بڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شہادت کی تلقین کرتے رہے صبح تک مجاہدین ذکر و اذکار اور دعا و استغفار میں مصروف رہے جب صبح ہوئی تو حملے کے احکام جاری کر دیے گئے دونوں طرف سے زبردست جنگ ہوئی ڈیڑھ لاکھ مجاہدین نے اس شہر پر حملہ کیا شہر کی دیواروں پر مجاہدین ہر طرف سے چڑھنے لگے پیش قدمی کرنے لگے لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا گمسان کی جنگ شروع تھی اس لیے کہ دوسری طرف کے جو سلیبی تھے وہ بھی اس جنگ کو ایک مقدس اور دینی جنگ سمجھ کر کر رہے تھے جیسے کہ آج کل کے امریکی مسلمانوں پر جس حملے میں مصروف ہیں یہ دراصل اسے ایک دینی اور مقدس جنگ سمجھ کر کر رہے ہیں ویسے ہی انہوں نے سیاست کی ملم اور سیاست کا پردہ اس پر چڑھایا ہوا ہے پس پردہ یہ انہی سلیبی جنگوں کا تسلسل ہے جن کا آغاز ان ملحد اور بدبخت عیسائیوں اور یہودیوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کیا ہوا ہے دونوں طرف سے سخت جنگ شروع تھی حتیٰ کہ مسلمان آیا صفیہ نامی ان کے گرجے میں داخل ہو گئے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے اس گرجے میں آ کر دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھی یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہم نے اس گرجے کو مسجد میں بدل دیا ہے آج بھی آیا صفیہ کی وہ عمارت استنبول میں موجود ہے محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اسلام بول یعنی اسلام کا شہر اور اسلام کا قلعہ قرار دیا آج بھی اس شہر کو استنبول کہا جاتا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو ان فتوحات سے محروم نہ فرمائے اور جو شہر ہمارے آبا و اجداد ہمارے صلف صالحین نے فتح کیے تھے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان شہروں کو دوبارہ سے آزاد کریں آباد کریں وہاں اسلام آباد کریں اللہ تعالی توفیق قطا فرمائے